آج کے سبق میں آپ سورت الفجر کی آیات دس سے 15 تک کی مشق کر رہے ہیں آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں کو باریک پڑھئے اس لیے کہ پیچھے زیر ہے یہاں جب ہم نے وقف کیا تو دال ساکن ہو گئی اور اس کی صفت قلقلہ ادا کی لیکن یہاں وصل کی صورت میں دل اوت دل پڑیں گے اس وقت صرف دل نہیں پڑیں گے دل اللہ او تد اب علی پر ہم آرضی طور پر زبر لائیں گے اور اللہ پڑھیں گے اللہ دینا فغ الغ اللہ دینا بلاد فی فی یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دارے کے اوپر دو علامتیں ہیں لا بھی لکھا ہوا ہے سواد بھی اگر تو لا یا سواد آیت کے درمیان میں آئیں تو وہاں ملانا چاہیے ملا کر پڑھنا ہے لیکن اگر آیت ختم ہونے کے بعد اوپر آئے تو آپ کو اختیار یا وقف کر سکتے ہیں ملا بھی سکتے ہیں کیونکہ اس آیت کا مطلب جو ہے پچھلی آیت سے ملتا جلتا ہے اور ملانے کی صورت میں پھر آخری حرف کے نیچے جو زیر آ رہا ہے دال کے نیچے اس کو پڑھیں گے ف ایک سا ہوگا پور ہوگا ف ایک سا فی ہل فساد فی ہل فساد, فی حل فساد, فی حل فساد عَلَيْهِمْ فَصَبَّ الم یہ چونکہ سواد ہے اس کو پور پڑتے ہیں اور پور ہوگا اوپر زبر ہے اور ابو کا سو تو سوط عذاب سین پر پڑیں گے سوط عذاب سوط عذاب اننا ربك اننا ربك نون مشدد ہے اس کو ہونے کے ساتھ ادا کریں گے اور کے اوپر زبر ہے اس لیے اس کو پر پڑیں گے ربك ان کی لا لا محمود آپ بتائیے یہاں راہ کو ہم نے پر کر کے پڑا ہے حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ راہ ساکے پیچھے زیر ہے اس کو مر پڑنا چاہیے تھا لیکن پر پڑا ہے اس کی وجہ کیا ہے بتا سکتے ہیں اس لیے کہ سواد عروف مستعاریہ میں سے ہے اور عروف مستعاریا موٹے پڑ جاتے ہیں اس لیے راہ بھی موٹا پڑا جائے گا شاباش بل میو سل میو سواد فل اینو فل سین مشبد ہے غنہ کریں گے اور نون پر نقفاف ہوگا فم او میں بتلا ہلا با ساکن ہے اس کی صفت قلقلہ ادا کریں گے مد نہیں پڑیں گے میں بہ عید میں بل تلا رب اور ہوگا رب ہُوک ر یہ راہ پر ہوگا اس لیے کہ اوپر زبر ہے یہاں وقف نہ کیجیے اس لیے کہ یہاں لا علامت ہے پانچ چونکہ آیت ختم ہونے کے دائرے کے قائم مقام تو ہے لیکن آیت کے درمیان میں ہے اوپر لا ہے اس کو ملانا بہتر ہے وَنَعَمَهُ فیا کولو فایا فیا کو اک رومن ربی اکرومن کریں گے اور یہ مد چھوٹا ہے مد منفصل اس کو آپ تین علیف کے برابر کھینچیں گے اک را, را کے اوپر زبر ہے اس کو پر پڑیں گے یہاں آیت ختم ہوتی نون ساکن ہو جائے گا اکرامانی کی بجائے اکرام اب آئیے اس کی تلاوت کی طرف نازیہ سب سے پہلی دو آیتوں کی تلاوت کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم شاباش اوتاد شاباش شباش اگلی آیتوں کی تلاوت محمود آپ کیجیے شاباش فا صبا ابو کا سعود شاباشا کا بل سار شاباش, شاباش. ف بش اب یہاں سے لوٹ آئیے